بلڈنگوں میں اگر کرکٹ کھیلیں گے کسی کا بچہ سویا ہوا ہے کسی کے بچے کو انجیکشن لگ رہا ہے کسی کی ماں بیمار ہے کسی کا باپ بیمار ہے کوئی بیماری بھی نہیں ہے اس کو شور نہیں سمجھ میں آ رہے اب یہ جیسے ماہر رمضان کی آمد ہوگی گلی کچو محلوں میں کرکٹ کا شور شروع ہو جائے گا ایسا کرکٹ کا شور ہوگا یہ مطلب کہ ایک تو کنڈے کی لائٹ لیتے ہیں چوری کی تقریباً یہ نائٹ میچ کھیلنے والے چوری کی لائٹ لیتے ہیں کنڈا لگاتے ہیں یہ لائٹ چوری کی ہے کرنے والا گناہگار ہو رہا پھر پورے محلے میں شور مزا دیں گے آپ مجھے صحیح بتائیے جس کو صبح سات آٹھ بجے کام پر جانا ہے وہ تراوی کے بعد رات کے گیارہ ساڑھے گیارہ بجے بےچارا گھر پہنچا ہوگا اور سوتے سوتے اس کے بارہ بج گئے ہوں گے اب وہ سونے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں شہری میں اٹھوں گا تین گھنٹے سارے تین گھنٹے چار گھنٹے میری نیند ہو جائے گی اس کے بعد روزہ بند کرنے کے بعد فجر جماعت سے پڑوں گا پھر ایک دو گھنٹے اگر سو گیا تو سو گیا میری نیند ہو جائے گی آپ کی وجہ سے اس کی نیند نہیں ہو رہی ہے آپ بتائیے کہ آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں. اتنی تکلیفیں دیتے ہیں یار آپ لوگوں کو کھیل تماشوں میں کیا رکھا ہے زندگی برباد ہو رہی ہے زندگی ضائع ہو رہی ہے یہ زندگی ہمیں ملی ایک بار ہے دوبارہ کو تھوڑی زندگی ملے گی ہم مسلمان ہیں ایک بار مرگے مرگے کو دوبارہ تھوڑی آنا ہے مر گئے قبر میں اتر گئے اب قیامت کے رود اٹھنا ہے ایک طویل سفر قبر کا ہے اس کے بعد نہ جانے کب قیامت قائم ہوتی ہے اور ہم قبر سے اٹھائے جائیں گے اس وقت تک قبر کے اندر کیا ہوگا اس کی تیاری اس کے لیے سامان اس کے لیے زیادہ سفر کہاں ہے ہمارے پاس وہ ماہ رمضان جو عبادت مہینہ ہے اس کو کھیل تماشوں میں باقاعدہ ابھی سے پلاننگ ہو رہی ہوں گی میلے سیٹ ہو رہے ہوں گے گلیاں سیٹ ہو رہی ہوں گی لائٹیں سیٹ ہو رہی ہوں گی ٹیموں کے نام سلیکٹ ہو رہے ہوں گے کھلاڑیوں کے نام سلیکٹ ہو رہے ہوں گے سب کچھ ہو رہا ہوگا اور دوسرے تیسرے بس شروع ہو جائیں گے یہ لوگ پھر شور اتنا اٹھے تو یہ سب کیسے کام چلے گا یار آپ سوچتے نہیں ہو کہ میری وجہ سے تکلیف ہو اور کوئی گھبرائے گا کوئی پریشان ہوگا اب سوچتے نہیں ہیں اتنی تکلیفیں دے کر ہم کیسے جی لیتے ہیں یار چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں تو آپ لوگوں کو آسانیاں مہیا کریں نا آپ چاہتے ہیں کہ آپ سکون سے رہیں لوگوں کے لیے سکون مہیا کریں آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں لوگوں کے لیے خوشیاں مہیا کریں تکلیفیں دے کر آپ کو کیا فائدہ ہوگا